ہاں اصل مسئلہ یہ ہے ایک ہے دارال اسلام ایک ہے دار دارور حرب میں اگر آدمی کا دین اس کا اسلام اگر خطرے میں ہے فوراً اس کو ہجرت کر لینی چاہیے مسئلہ میں بر صغیر کی بات کرتا ہوں جس وقت انگریز حکومت ہندوستان میں آئی مسلم بوی جب پائی گئی بعض لوگوں نے جو اناڑی قسم کے تھے انہوں نے فتوا دے دیا کہ ہندوستان دارالحرب لوگ ہجرت کرنے لگے بڑی بڑی اپنی جاگیریں میرا سے بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کر آلہ حضرت امام حیل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ موجود انہوں نے بڑے دلال و برائن کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ہندوستان دار اسلام نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ہزار سال مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی جب انگریز آیا تو انگریز جو ہے اس نے ہندوستان پر ظالمانہ قبضہ کیا تو اس سے اس کے دارال اسلام ہونے میں فرق نہیں آئے گا ہندوستان دار الاسلام ہے تب لوگ پھر افغانستان سے ہجرت کر کے اور اس کے بعد میں پھر ہندوستان آئے مگر اپنی جو جمع پونجی تھی زمینیں اپنے مکانات ان سب سے وہ محروم ہو گئے اب ہم دیکھیں کہ جہاں وہ جاتا کیا وہاں دین خطرے میں اگر وہ دیکھے کہ وہاں دین خطرے میں ہے تو اس کو دارالحرم میں ہرگز قیام نہیں کرنا چاہیے اور اس سے وہاں سے ہجرت کر دینا واجب ہے مثال کے طور پر چند مثالیں تو میں نے پہلے آپ کو دی ہر سال ہم جاتے ہیں تو حالات دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک صاحب ہمیں ملے پادری انہیں بات سچی کہی وہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ میری بھی سمجھ میں آئی انہوں نے کہا یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ امریکہ نے آپ کو جو رعایتیں دی کائی کے لیے دی رعایت اب میں اس کی رعایت بتاتا ہوں آپ کو آپ بغیر ویزا کے ہیں ایک ویزا تو آپ کا لگ گیا نا اب ایکسپائر ہو گئی ڈیٹ اب بغیر ویزا کے گھوم رہے ہیں آپ کسی ایکسیڈنٹ میں کسی آدمی کو مار دیں جان سے خدا نہ خاصتا تو پولیس آپ سے پاسپورٹ نہیں پوچھتی آئی ڈی نہیں پوچھتی سیدھے آپ کو پکڑ کر لے جائے کہ جیل میں بند کر دے گی سزا بھی ہوگی جج بھی آپ سے نہیں پوچھے گا بھائی آپ ہندوستانی پاکستانی امریکہ یہ ہمارا کام نہیں یہ تو امیگریشن کا کام ہے اس کو تکانو. ہمارا کام تو اس ملزم کو پکڑ کر سزا دینا نہیں پوچھتے آپ کوئی بڑے سے بڑا جرم کر دیں یہ نہیں پوچھا جا کے ہمارے یہاں تو پولیس والا بھی روڈ پہ کھڑی کر کے آپ کو گاڑی کے کاغذات پوچھتا شناختی کارڈ معلوم کرتا وغیرہ وغیرہ یہ کیا ش... گاڑی کے کاغذات یہ پولیس کا کام ہے ایکسائز انسپیکٹر کا کام ہے پولیس کا کام تو نہیں ہمارے یہاں تو کمانے کا دھندا ہے تو سب کچھ پولیس والا پوچھ رہا یہاں تک انشورنس بھی پوچھ لیتا گاڑی کا انشورنس ہے یا نہیں یہ پولیس والے کی ڈیوٹی تو نہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ڈومسٹک فلائٹ انٹرنیشنل فلائٹ آپ کا پاسپورٹ پر ویزا ایکسپائر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے یہ کوانٹر والا امیگریشن کو بلاتا نہیں کہ بھائی کا تو ویزا ایکسپائر کو تو نہیں ہمارا مسئلہ نہیں صرف آپ کی شناخت ہو ٹکٹ لے جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں یہ کیوں رعایت دی ان کا رعایت اس لیے دی ہے آپ کو کہ آپ تو پاکستان سے آئیں دس سال رہ جائیں امریکہ پچہتر فیصد مسلمان ہوں گے آپ پہلے تو سو فیصد آپ کی اولاد جو ہے وہ پچاس فیصد مسلمان ہوگی آپ کا پوتا جو ہے وہ ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ مسلمان ہوگا چوتھی نسل تو ہماری جب آپ ٹوئنٹی میں چلے گئے تو اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ کون ہوگی تو اب اس قسم کا اگر وہاں خطرہ موجود ہے جیسے لوگ پوچھتے ہیں بہت سادگی مولانا یہ پاکستان اور امریکہ میں کیا فرق ہے ذرا بتائیے ہم مختصر ہم یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو وہاں جان خطرے میں یا ایمان خطرے میں اب انتخاب آپ کر جان بچانا یا ایمان بچانا ہے اب یہ آپ اپنا انتخاب کر لو یا ایمان خطرے میں یا جان خطرے میں وہ تو کہتا تھا چوتھی نسل ہم نے تو ہماری نسل جو ابھی امریکہ گئی ہے اس کو دیکھا ہم نے کہ برگشت اور جناب اسلام سے برگشتہ اور نماز نہیں روزہ نہیں ہر ایک آدمی کو وہاں دیکھ لیں کسی کو پتا لگ گیا کہ میں تعویز لکھتا ہوں تو خواتین آتی ہیں مرض والی تو بہت کم ہے سو اگر خواتین آئے تو پچانو خواتین کا یوتہ ہوتا ہے جی شور گھر نہیں آتا جمعے کو جب چھٹی ہوتی ہے ہاف ڈے تو یہ جناب رات میں اتوار کو گھر آتا ہے سارے پیسے خرچ کر کے قلاش ہو کر صبح کسی سے دو ڈالر ادھار لے کر گاڑی میں پیٹرول ڈلا کر کے دفتر جاتا ہے تو یہ حال وہاں جب مسلمانوں کا ہو جائے تو ایسی جگہ سے آدمی کو ہجرت کر کے کسی امن و امان شہر میں آنا چاہیے جہاں اس کا دین جہاں اسلام اس کا محفوظ ہے ہر یہاں جان بہت خطرے ہیں پتہ نہیں باہر نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا نہیں جانتے ہم لیکن یہ ہم اپنے عقیدے اپنے ایمان کے مطابق دیکھیے اپنی مسجد میں بیٹھے اللہ اس کے رسول کو ذکر کر کون ہمیں منع کر رہا اس لیے ہمارا اسلام یہاں خطرے میں نہیں اور جو اسلام سے برگشتہ ہو جائیں وہ تو یہاں بھی برگشتہ ہیں وہاں بھی برگشتہ ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کوئی اور صاحب